وہ کہ فرشتے ان کی جان نکالتی ہیں اس حال پر کیا وہ اپنا برا کر رہے تھے اب صلاح ڈالیں گے کہ ہم تو کچھ برائی نہ کرتے تھے ہاں کیوں نہو بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو تمہارے کو تک برے امال تھے